اختلاف میں رحمت الجام الصغیر میں یہ حدیث آئی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے کچھ علماء نے اس حدیث کی صحت پر شک کیا ہے مگر اس سے خطا نظر یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ قرآن اور حدیث کا پورا ذخیرہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں خود علماء امت نے بے شمار اختلافات کیے ہیں قرآن کی تفسیریں اختلافات سے بھری ہوئی ہیں اسی طرح احادیث کی شرحوں کا یہ حال ہے کہ شاید کوئی بھی حدیث ایسی نہیں جس کی تشریح میں اختلاف موجود نہ ہو سوال یہ ہے کہ یہ اختلافات کیوں اور یہ کہ یہ اختلاف رحمت تھا یا زحمت قرآن ایسی ریاضیاتی زبان میں اتر سکتا تھا کہ اس کی تفسیر و تعویل میں کسی قسم کے اختلاف کی سرے سے گنجائش ہی نہ ہو اسی طرح حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ اختیار کر سکتے تھے جو دو اور دو چار کی مانند ہوں اور اس کا امکان ہی نہ ہو کہ ان کی شرح میں کوئی شخص اختلاف کا پہلو نکالے اصل یہ ہے کہ اختلاف کوئی غیر مطلوب چیز نہیں بلکہ وہ آئین مطلوب ہے اسی اختلاف کی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ لوگ قرآن و حدیث میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کریں اسی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ اسلام ان کے لیے کوئی جامت چیز نہ ہو بلکہ وہ ان کے لیے خود دریافت کردہ حقیقت بن جائے اسی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ لوگوں کے اندر ذہنی سرگرمیاں جاری ہوں اور آخرکار ہر ایک مومن کو تخلیقی فکر کا حامل انسان بنا دیں الزام تراشی اور عیب جوئی ایک جرم ہے بلکہ وہ کمینہ پن ہے جو بلا شبہ سب سے بری اخلاقی صفت ہے مگر علمی اختلاف جو سنجیدہ غور و فکر سے ابھرتا ہے وہ تو ایک نعمت ہے اور انسانیت کی ترقی کے لیے لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے یہاں تک کہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو سماج اختلاف سے خالی ہو جائے وہ ترقی سے بھی خالی ہو جائے گا انسان کا ذہن ایک بند خزانہ ہے اس بند خزانے کو جو چیز کھولتی ہے وہ یہی اختلاف ہے اختلاف رائے سے ذہن ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ ایک انسان سپر انسان بن جاتا ہے آج ہمارے سامنے یہ سوال نہیں ہے کہ اختلاف کیا جائے یا نہ کیا جائے اختلاف تو ہر وقت ہی ہر سطح پر اور ہر دینی معاملے میں موجود ہے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ دین میں روز اول سے آج تک جو بے شمار اختلافات پائے جا رہے ہیں ان کی توجہ کیا کی جائے گویا مسئلہ موجودگی کی توجہ کا ہے نہ کہ اس کو باقی رکھنے کا یا باقی نہ رکھنے کا مثلا آپ قرآن کا مطالعہ شروع کریں اور اس کے لیے کوئی مستند تفسیر لیں مثلا القرطبی کی الجامع الاحکام القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع ہوتے ہی آپ کو یہ فقرہ لکھا ہوا ملے گا اس میں ستائیس مسئلے ہیں گویا چار لفظ کے ایک جملے میں دو درجن سے زیادہ اختلافی مسائل اسی طرح سورہ فاتحہ میں اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ چند سطر کی ایک سورہ کے مباحث پورے ترتالیس صفے تک پھیلے ہوئے ہیں اسی طرح بیس جلدوں کی یہ تفسیر آپ اس طرح پڑھیں گے کہ شاید اس کا کوئی بھی صفحہ اختلافی رائےوں اور اختلافی اقوال سے خالی نہ ہوگا یہاں تک کہ آپ موض تعین تک پہنچیں گے تو اس کی تفسیر میں دوسرے بہت سے اختلافات کے ساتھ یہ انتہائی نوعیت کا اختلاف آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خیال کے مطابق یہ دونوں آخری صورتیں دراصل دعا ہیں وہ قرآن کا حصہ نہیں القرطبی پیج 251 ففٹی 20 یہی معاملہ مزید اضافہ کے ساتھ حدیث کا ہے آپ اس کی کوئی بھی شرح لیں مثلاً صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کو لیجئے آپ اس کو کھولیں تو پہلی حدیث یہ ملے گی کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے یہ ایک متواتر حدیث ہے اور نہایت مستند ہے مگر اس کی تقریبا نو صفح کی تشریح میں چھ بار اختلف اور اختلف جیسے الفاظ آئے ہیں تیرہ جلدوں پر مشتمل پوری فتح باری اسی طرح اختلافی تشریحات سے بھری ہوئی ہے اس کے بعد اگر آپ فقہ اور عقائد کی کتابیں دیکھیں تو بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ وہ اختلافات کا ایک لا امتناعی جنگل ہیں یہاں شاید کوئی ایک معاملہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اختلافی رائےوں سے خالی ہو یہ اختلافات کوئی برائی نہیں بلکہ وہ فکری محمیز ہیں وہ لوگوں کو سوچ پر ابھارتے ہیں وہ ذہنوں کو متحرک کر کے انہیں ارتقاء کی طرف لے جاتے ہیں